اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعين الصراط المستقیم سرات الدین انتا علیہم ویر المخوب علیہ صورت الفاتحہ مکی صورت ہے پانچویں نمبر پر ہے نزول میں سور مدثر کے بعد نازل ہوئی ہے اور قرآن کریم کی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے صورت کا مقصد اور دعویٰ العبادت اللہ وحد ہو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو یا سورت کا مقصد اور دعویٰ بیان مقاصد اربع علیہ کا اس بات توحید اس بات رسالت صدق یا صداقت قرآن کریم کی اور اس بات قیامت صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے تین حصوں پہ پہلا حصہ پہلی تین آیتیں تھیں اور ان تین آیات میں الہیات کا بیان تھا اللہ کی ذات اور صفات کا بیان اسماء حسنا کا بیان صفات خم ذکر ہوئیں اللہ الہ رب رحمان رحیم اور مالک آیت نمبر چار میں دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق مشترک بیان ہو رہا ہے اینا ابودئین و ابود انستین اس جملے کے فضائل ہم نے ذکر کیے تھے کہ یہ خلاصہ ہے تمام وہی کا ای کھنا ابود ونستین ہم نے ایاک کھنا پہ تفصیل کی تھی اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے غائبانہ امداد نہیں مانگتے جس طرح کے ای یا میں ہم نے پانچ عنوانات کے ذریعے وضاحت کی اسی طرح اییا نستعین میں بھی پانچ عنوانات ہم قائم کر رہے ہیں پہلا عنوان اییا نستعین اور ایا کن ابودو کا ربط دوسرا عنوان لفظی تحقیق یا کنسطین کی لفظی تحقیق اور استعانت کی وضاحت تیسرا عنوان استعانت کی وضاحت اور تعریف اور چوتھا عنوان استعانت کی علت اور پانچواں عنوان استعانت کا سمارا پہلا عنوان اییا کنا کے بعد ای یا کنستعین کیوں آیا اس کا ربط یا اس کی مناسبت اور وجوہات حکم حکمت کیا ہے یہ ظاہری اشکال بھی بنتا ہے کہ استعانت عبادت کا ایک جز ہے ایک قسم ہے تو اینا ابود میں استعانت ذکر ہو گئی دوبارہ اس کو ذکر کرنے کا کیا معنی تو اس کے متعدد جوابات آپ سن لیں لکھ لیں یاد کر لیں اییا کنستین کو اییا کن آبودو کے بعد ذکر کرنے میں ایک حکمت تخصیص بعدت تعمیم کی ہے قرآن کا یہ اسلوب ہے کسی مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے تخصیص بعدت تعمیم کی جاتی ہے قرآن کریم میں یہاں بھی اسی طرح استعانت عبادت میں داخل ہے عبادت کی ایک قسم ہے اییا کنعبدو میں داخل تھی لیکن اسے جدا ذکر کرنا اہمیت کی طرف اشارہ ہے دوسرا اییا کنعبدو اشارہ تھا عبادت کی ابتدا کی طرف اب ایہ کا نستعین دال ہے اتمام عبادت پر فیل عبادت عابد شروع تو کر سکتا ہے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ کی امداد نہ ہو اس وقت تک عبادت تام نہیں ہوتی کامل نہیں ہوتی تو اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے اتمام کے لیے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیسرا جواب اییا کنا کہا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو خطرہ عجب اور تکبر کا پیدا ہوا عجب اور تکبر کا خطرہ پیدا ہوا بہت بڑی بات ہے کیا اللہ کی عبادت تم اپنے بلبوتے کر سکتے ہو اپنی طاقت کے بلبوتے کر سکتے ہو تو بہت بڑی بات ہے تو جواب دفع عجب کے لیے فرمایا ایا کنستعین ہم خود تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے اللہ تجھ سے امداد طلب کرتے ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے تیری امداد کی کا نابدو میں جو خطرہ تھا عجب کا اییا کا نستعین میں اسے دفع کر دیا اییا کا نابودو عبادت بمانے توحید تو اییا کا نستعین میں اشارہ اس طرف جب تمہیں عقیدے توحید نصیب ہو گیا مل گیا حاصل ہو گیا تو تم اللہ کی امداد اور نصرت اور معیت خاصہ کے مستحق بن گئے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کا زال کا حق کا نالینا حق ہے ہم پر مومنوں کی امداد کرنا تو اییا کا نعبدو میں ایمان کامل اور کھرا اور سچا ہو گیا اب اییا کا نستعین اللہ کی امداد کو طلب کرو کیونکہ اللہ کی امداد مومنوں اور موحدوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے تو اسی لیے عبادت کو استعانت پہ مقدم کیا ایک وجہ یہ ہے کہ ایاک کا نابدو وسیلہ ہے ایاک نستعین کا مقصود ہے اللہ کی امداد کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اللہ کی عبادت ہے تو اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے تو اس عبادت کے وسیلے تو ہماری امداد فرما ایاک نستعین کا یہاں لفظی تحقیق بھی آئینی ہی ایا کا کی طرح ہے یہاں بھی ایا کا مفہول ہے نستعین فیل فائل ہے مفول کو فیل فائل پہ مقدم کیا حسر اور تخصیص کے لیے تقدیم ما ماحق و تاخیر یوفید الحسر وال تو یہاں بھی اثر اور تخصیص کا مانا ہے خاص تجھ ہی سے غائبانہ امداد طلب کرتے ہیں عبادت کی استعانت کسے کہتے ہیں استعانت غائبانہ بغیر ظاہری اسباب کے امداد طلب کرنے کو کہتے ہیں سین تا مبالغے کے لیے ہیں اور سین اور تا طلب کے لیے بھی آتے ہیں سین بغیر اسباب ظاہریہ کے امداد طلب کرنا ایک اعانت ہے اعانت اسباب ظاہریہ کے ماتحت امداد طلب کرنے کو کہتے ہیں اعانت اسباب ظاہریہ کے ماتحت امداد طلب کرنے کو کہتے ہیں جیسے قرآن کریم نے فرمایا سورہ معاہدہ کی دوسری نمبر آیت میں وطا آن عالل برری و ایک دوسرے کی امداد کیا کرو آل برری و نیکی اور تقوا کے پھیلانے میں نیکی اور تقوا کے کاموں میں اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر باون میں بھی فرمایا عیسا علیہ سلا تو سلام امداد طلب کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر باون اس کا فلم سامن کو کالمن انصاری جب محسوس کیا عیسا علیہ سلام ان سے کفر تو فرمایا من انصاری ساری اللہ کون ہے میرا امدادی اللہ اللہ کی طرف اللہ کے دین کے لیے طلب امداد کر رہے ہیں اسباب ظاہریہ کے ماتحت کال حوالی سار اللہ فا منا بھی بلا وشحد بی انا مسلمون اب کبھی کبھی افضل بھی مفضول سے امداد طلب کرے گا جیسے سورہ کہف آیت نمبر پچان میں دیکھیں اسباب ظاہریہ کے ماتحت طلب امداد کبھی افضل مفضول سے کرے گا سورہ کہف میں ذوالقرنین کے واقعے میں ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں آئینونی بقوت اعینونی قوت اولو گو تم میری امداد کرو بقوت طاقت کے ساتھ افرادی قوت کے ساتھ تو ظلم کرنین لوگوں سے امداد مانگ رہے ہیں سور انفال آیت نمبر بہتر دیکھیں نواں پارہ دسواں پارہ سور انفال آیت نمبر بہتر ان الدینا منو حاجرو جا ہدوبیم والی فسیم فی سبی اللہ ودینہ سرو آوَ الاب ہم اولیا اباد اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو انسرو اور امداد کی ان کی الاب ہم اولیا اباد یہ لوگ بعض ان میں سے اولیا ہیں دو سے معاونین ہے بعضوں کے نصرو امداد ماتحت اسباب ظاہریہ کے یہ مخلوق سے امداد مانگنا اور مخلوق مخلوق کی امداد کر سکتا ہے مانگنا جائز ہے ایک بغیر ظاہری اسباب کے طلب ہے طلب امداد ہے اسے استعانت کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور سے بغیر اسباب ظاہریہ کے امداد طلب کرنا غائبانہ شرک ہے مشکات شریف میں حدیث ہے دوسری جل صفحہ 453 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا عزستان تفستر بلّہ عزستان تفسترین بلّاہ جب تو امداد مانگے تو امداد مانگا کرو ایک اللہ سے صرف و صرف اللہ سے ہی امداد مانگا کرو غائبانہ اللہ کے سوا کسی سے غائبانہ بے اسباب امداد نہ طلب کیا کرو شیخ عبد القادر جی لانی اللہ تعالیٰ علیہ نے الفتح الربانی صفحہ ایک سو اکیس بے باپ مستقل باب باندہ ہے السط من تو اللہ تعالی امداد طلب کرنا صرف ایک اللہ سے تو فرمائن کانلا بد ال کمن طلبی فت لبمن ہو جب تمہیں ضرورت ہو طلب کی تو صرف اور صرف اللہ سے طلب کیا کرو اللہ سے امداد مانگا کرو من خلقی ہی اللہ کی مخلوق سے امداد نہ مانگا کرو کیوں پیرے پیرا عبد القادر جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فعن آب گادل خلقی اللہ عز و جلا میت لبد دنیا من, يطلب من, من خلقی ہی وسط من خلقی استغسبی ہی لہی ہونی اول خلق کل لحم فکارا فعن آپ گادل اللہ عز و من اللہ کے نزدیک سب سے مبغوث ترین مخلوق میں سے وہ ہے جو دنیا اللہ کی مخلوق سے مانگتا ہے استغصب بہی لئی ہی غنی اول خلق ہم کل امداد اللہ سے مانگا کرو کیونکہ یہ اللہ غنی ہے اور مخلوق تو سب کے سب فقارہ ہیں لا عملی کن علی انفسم ولالی غیرم ذر اللہ نفع مخلوق تو اپنے لیے اور نہ غیر کے لیے ذر اور نہ نفے کے ذمہ ہو سکتے ہیں تو جب تم امداد طلب کیا کرو تو صرف ایک اللہ ہی سے امداد طلب کیا کرو مخلوق سے امداد نہ طلب کیا کرو نہ مانگا کرو مخلوق سے کیونکہ مخلوق تو ساری کی ساری فقرا ہے فقرا ہیں محتاج ہیں پھر فرمایا صفا ایک سو اکاون پہ یا قومی تبی ولا <سؤال> تبتدعو تب الفت الربانی ایک سو اکاون نمبر صفا ہم پہ یہ اعتراض ہے یہ پیروں کو نہیں مانتے بزرگوں کو اور ولیوں کو نہیں مانتے ہم نہیں مانتے کہ تم نہیں مانتے آ دیکھ پیر پیران کی کتاب الفتح الربانی صفحہ ایک سو اکیاون فرمایا قوم تبیع ولا تب تدی اے قوم اللہ کے نبی کی داری کرو بدعات نہ کرو وا ولا تو شریعت اور سنت کی موافقت کرو خلاف نہ کرو اتی اطاعت کرو تابے کرو نہ فرمانی نہ کرو اخلیصو سو تشری کو عقیدہ توحید کا خالص کر دو شرک نہ کرو سلوح ولا تسلو غیرہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگو اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگو استعین بھی ہی وال تستعینو بھی ہی اللہ سے مانگا کرو امداد غائےبانہ اللہ کے سوا کسی اور سے غائےبانہ امداد نہ مانگو تو علیہ ہی والا علی غیرہ ایک اللہ پہ توکل کرو اللہ کے سوا کسی اور پہ توکل نہ کرو ایک اللہ پہ توکل کرو تفصیرے المراغی پہلی جل سفت تینتیس پہ بھی فرمایا وقت امارن اللہ ہو تالا فی ہا دل آیا اللہ نابا حدن سوا ہو اللہ نے ہمیں اس آیت میں یہ حکم کر دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی سے غائبانہ امداد اور نہیں مانگیں گے پکار کسی کو نہیں کریں گے کیوں لا منفرد و کیونکہ اللہ اپنے بادشاہت اور اپنے اختیارات میں یکتا ہے یا گانا ہے منفرد فلا ان کہو فی العبادت سواہو تو جائز نہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنایا جائے پھر فرمایا فمیستعین بھی قبرن ناسکن سفر چونتیس پہ المراغی پہلی جلد فمیستعین بے قبر نا سیکن او زری ان عابدن لکھائی حاجتن لہو او تیسیری امر تاثرا علی او شفائی مریدن او ہلاک آدو فخط واردام شراح اللہ تعالیٰ ضروریا بہت اچھی بات لکھی ہے عبارات کے لیے حوالے دے رہا ہوں اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے جس سے جو عبارت جو لفظ رہ جائے لکھنے میں تو وہ دوبارہ سن کے اپنے مسودے،, مسودے کو پورا کر سکتا ہے اب یہ تو دورے تفسیر ہے وقت کم ہوتا ہے سبق زیادہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سبق پڑھیں اب اگر میں طلبا کی فرمائش کے مطابق عبارت کو آہستہ آہستہ پڑھوں کہ وہ لکھ سکے تو پھر مشکلات بڑھیں گی کیونکہ سبق زیادہ اور وقت کم ہو تو پھر آئندہ دروس میں پھر ہمیں دوڑنا زیادہ پڑے گا اس لیے آپ لوگ عبارت کے لکھنے کا طریقہ سیکھیں پہلے سب سے پہلے حوالہ لکھ لیا کریں جو حوالے تفاصیر سے ہوں تو وہ تحتیل آیا مل جایا کریں گے آپ کو جو دوسری کتابوں کے حوالے ہیں صفحہ نمبر وغیرہ لکھ لیا کرو حت تل امکان عبارت لکھیں جو کوئی چھوٹ جائے تو آپ اس عبارت کو دوبارہ درس کے سننے کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں اور کامل کر سکتے ہیں المراغی مراغی تفسیر پہلی جل سفت چونتیس پہ لکھتے ہیں فم ان بھی قبر نا سکن اوزری لکھائی حاجت الله او تیسیر امر تاثر علیہ او شفائی مری دن اوہلا کی ادو بن فقر صواصبیل جس نے امداد طلب کی کسی زیارت والے سے درگاہ والے سے بھی قبر نا او زریع عابد مابود باطل سے جو عابدین معبودی نے ہوا کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے جو عبادت کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہوتی ہیں کبھی درخت کی عبادت کبھی پتھر کی عبادت کبھی حجر شجر کی عبادت وغیرہ وغیرہ لقضائی حاجت جس نے امداد طلب کی کسی درگاہ والے سے غیر اللہ سے لقضائی حاجت۔ حاجت کو پورا کرنے کے لیے او تیسیر امرن تاثر علیہ یا کسی کام کی آسانی کے لیے جو کام اس پہ گراں ہو گیا ہو او شفائی مری دن یا کسی بیمار کی شفا کے لیے او کے عدوین یا دشمن کی ہلاکت کے لیے تو فقد اللہ یہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے بٹک گیا وہ آر دام شرا شراح اللہ تعالی اور اس نے منہ پھیر دیا اس سے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ کی شریعت اللہ کے دین سے اس نے منہ پھیر دیا ورتخب زر بمن من بل وسنیا ور زر بمن من بل وسنیا اور اس نے ایک قسم کی بت پرستی کر لی ورتخب ازربم منظروبل وسنی اللہ سے کے, غیر کے بغیر کسی اور سے مانگنے والا یہ ایک قسم کا بت پرست ہوا ورتخب ازربم من ظروبلوسنیا اسی طرح اس تفسیر میں پھر مزید بہت اچھی وضاحتیں ہیں تفسیر روح المانی کی پہلی جل صفحہ 123 میں فرمایا آفلا استان بھی آلوسی فرماتے ہیں صفحہ 123 پہلی جلد میں فمن استعان ابھی غیر فی, فی المهمات فقد استسنما فا جس کسی نے اللہ کے سوا کسی اور سے غائبانہ امداد کو طلب کیا تو اس نے بت پرستی کی ایک قسم اختیار کر دی اور پھر لکھتے ہیں افلائےستان بھی وہ الغنی الکریم آیا یہ لوگ امداد نہیں طلب کرتے اللہ سے حال یہ ہے کہ اللہ بے حاجت ہے غنی ہے کریم ہے ہم کیفیت لبمن من ہی والکل الہی فقیر یہ لوگ مخلوق سے کیسے طلب کرتے ہیں امداد کو حال یہ ہے کہ مخلوقات تو ساری کی ساری اللہ کے در پہ فقیر اور محتاج ہے وہ انی لا آرا ان طلب المحتاج من المحتاجی صفہن فی رائی ہی وضل فی ہی میری تو بس یہی میری تو یہی نظر ہے اور یہی رائے ہے کہ محتاج محتاج سے مانگتا ہے تو یہ اس کی رائے کی صفاحت ہے صفات بے اور اس کی عقل کی زلالت ہے عقل اس کی گم ہو گئی ہے تو ایا یا کنستعین آپ نے استعانت کا معنی اور تعریف سمجھ لی ہوگی استعانت کہتے ہیں غائبانہ ما فوق الاسباب ما فوقل الاسباب امداد طلب کرنے کو اور یہ اللہ کا حق ہے یہ اللہ ہی کا حق ہے اللہ کے سوا کسی سے غائبانہ امداد طلب کرنا حرام ہے شرک ہے یہ شرک ہے اب یہاں شیخ عطار جو نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو ہر شیخواہ ہی از خدا خواہ اے پے سر ہر چیخواہ از خدا خواہ اے پیسر نیست در دستے خلا خیر و شر جو مانگو تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی سے مانگا کرو اے بیٹے مخلوق کے ہاتھ میں خیر اور شر نہیں ہے ہر چیخواہ غیر اکرا اے پیسر نیست در دستے خلائق خیر و شر نی در عالم ازو گمراہ تر ہر چی خواہد غیر حقرا اے پسر اللہ کے سوا مخلوق سے مانگتا ہے جو جو کوئی بھی مخلوق سے مانگتا ہے تو نی در, در عالم ازو گمراہ تر جہان میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے چلاسی بابا بھی فرماتے ہیں تو اندر رنجیا بابا بھی گوئی وزالی کا ایندنا امرا عجیب خدا گفتا دمم بہر جا قریبم وہ بابا لم یقل انی قریبو تم پہ جب تکلیف اور مشکل آتی ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے ہو یا بابا یا بابا کہتے ہو یہ تو بہت عجیب کام کیا تو نے کیونکہ خدا گفتاد من بہرجا جا قریبم و بابا لم یقل انی قریب اللہ فرماتے ہیں میں نزدیک ہوں مجھ سے مانگا کرو بابا نے تو نہیں کہا کہ میں نزدیک ہو مجھ سے مانگا کرو اللہ نے فرمایا ہے مجھ سے مانگا کرو میں نزدیک ہوں شیخ عبد القادر جیلانی پیرے پیران بھی فرماتے ہیں لقد اسما تلو نادیت حیا ولاک الا حیات لمن تنادی ولو نار نفخت لقد اوات ولكن انت تنفخ في الرماد لقد اسمات النا دئی تی تیری آواز اور پکار کو سن لیتے اگر تو زندہ کو آواز دیتا اور پکارتا ولا قلعہ حیا تلی منت لیکن جس کو تو پکار رہا ہے وہ تو زندہ ہی نہیں ولو نارن نفخت لقد ابات اگر تو آگ کو ہوا دیتا پھونک مارتا تو آگ کے انگارے سے شغلے اٹھ جاتے ولا کن تنفخ فخو پھر لیکن تو تو راک کو پھونک مار رہا ہے راک سے شغلہ نہیں اٹھتا راک تو اڑ کے تیرے منہ کو کالا کر دے گی تو جن کو تو پکارتا ہے وہ تو زندہ ہی نہیں قرآن کریم نے اللہ سے مانگنے کا امر کیا یہ ہم چوتھا عنوان پڑھ رہے ہیں تین عنوانات ہو چکے ہیں چوتھا عنوان استعانت کی علت ہم ایک اللہ ہی سے مانگتے ہیں کسی اور سے غائبانہ نہیں مانگتے کیوں کیونکہ اللہ نے امر کیا ہے حکم کیا ہے کہ غائبانہ پکار صرف مجھی سے کیا کرو مجھ سے مانگا کرو سورہ بقرہ دیکھے آیت نمبر چھیالیس آیت نمبر ایک سو ترپن دیکھ لیں ایک سو ترپن پہلے پینتالیس نمبر آئے دیکھے وسطین بسبری وسلا وسطین بسبری وسلا امداد مانگو اللہ سے بری وسلا یہ استعانت کے لیے وسیلے بھی ذکر ہو گئے صبر اور نماز کے ذریعے وبیرتن اللہ خاشین ایک سو ترپن نمبر آئے تب دیکھے سورہ بقرہ کی ایک سو ترپن یا منسعین بے صبری اللَّهَ مَعَ ماسابرین یا یادینہ منسطعین بے بالصبر وسلہ <وَالصَّلَى> او ایمان والو اللہ سے امداد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے ان اللہ مع صابرین بے شک بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صابرین کے ساتھ ہے سور آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس دیکھے نوا پارا کال موسا لی قومی ہستعین بصبری وس بلا وسبرو کال موسا لی قومی فرمایا موسا علیہ السلام نے امداد مانگو غائبانہ ایک اللہ سے اور مضبوط ہو جاؤ صبر کرو ہم صبر کے معانی پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ سورہ اللہ یوسف کی آیت نمبر اٹھارہ دیکھیے بارہواں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر اٹھارہ حضرت یعقوب علیہ سلام فرماتے ہیں فصبر جمیل مستان علامات سبرن جمیل اے امری صبر ان جمیل میرا کام صبر کرنا ہے خوبصورت و اللہ ما علامات اور اللہ مستان ہے امداد کرنے والا ہے اس کا اس پر جو تم لوگ کرتے ہو بناتے ہو بیان کرتے ہو سورہ انبیاء کی آخری آیت ایک قال بارہ کالا رب کم بالحق وربن رحمان المستان علامات کالا ربح کم بالحقی فرمایا نبی علیہ السلات و السلام نے میرے رب فیصلہ کر دیجئے بالحق حق کے ساتھ ربن رحمان المستان اور ہمارا رب رحمان ہے مستان ہے تو ہم ایک اللہ سے اس لیے مانگتے ہیں غائبانہ کہ اللہ نے اپنے سے مانگنے کا عمر کیا ہم ایک اللہ ہی سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ ہی مستان ہے واللہ اللہ المستان علامات ہم ایک اللہ ہی سے مانگتے ہیں غائبانہ کسی اور سے نہیں مانگتے کیوں کہ بڑے بڑے لوگوں نے صرف اللہ ہی سے مانگا کسی اور سے نہیں مانگا ایک اللہ سے مانگا ہے آپ دیکھے سورہ انبیاء کی آیت نمبر چھتر ونو از نا دامن قبلو فس جب نا فنج ناد بل عظیم علیہ السلام نادا اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں نادا سورہ انبیاء کی آیت نمبر تریاسی وہ ایوب نادا ربی مسنی در تراہم ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار بستر پہ لیٹے رہے اور اللہ کو پکار رہے ہیں تو اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا قبول کر لیا فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر ورزقناه أهله ومثلهم معهم رحمہ من عندنا وذکرہ للعابدین آیت نمبر 87 دیکھیں وزن فض الخر علی عَلَيْهِ فض فِي الظُّلُمَاتِ اللہ اللہ انت سبحان کا إِنِّي کن مِنَ الظَّالِمِينَ تین اندھیروں میں رات کا اندھیرا سمندر کی لہروں کا اندھیرا ہاجی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اندھیروں میں گرے ہوئے یونس علیہ السلام نے کسے پکارا کس سے مانگا لا اللہ اللہ فرماتے ہیں کا لہو سمندر کی تہ سے اندھیروں میں مجھے پکارنے والے یونس کی دعا کو میں نے سنا اور قبول کیا ون من الغم ن ظلم آیت نمبر نواسی وزریا از نادا ربی رَبِّ لا تذرنی فرد خیر الوارثین ایک سو سال کی عمر میں سفید ریش زکری علیہ سلا تو السلام اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے بیٹا دے دے فس جب لہو اللہ نے زکری کی دعا کو قبول کر دیا اور یہ نامی بیٹا اللہ نے دے دیا اور ایک ایک کیا آیت نمبر نبے میں سارے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا ان نہ ہوں کانو یو ساری فل خیراتی وی دون نہ لَنَا خَاشِعِينَ یہ تمام انبیاء کرام جلدی کیا کرتے تھے میری رضا کے کاموں میں وَيَدْعُونَنَا اور یہ تمام انبیاء کرام مجھ ہی کو پکارتے تھے راغا بن شوق سے و بن اور ڈرتے ڈرتے و لَنَا خَاشِعِينَ اور یہ تمام انبیاء کرام مجھ سے ڈرنے والے تھے سورہ آراف آیت نمبر پچپن پکارو گے تو کس طرح پکارو گے ادرو رب کم تجر خفیہ مانگو تم اپنے رب سے آجیزی کے ساتھ اور چپ چپکے چپ چپکے ربکم رب مانگو اپنے رب سے تزرعا عاجزی کے ساتھ و خوفی اور چپکے چپکے چبکے ان نہب المعتدین بے شک اللہ محبت نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ سور مومن آیت نمبر ساٹھ چوبیسواں پارا دیکھے سور مومن آیت نمبر ساٹھ چوبیسواں پارا وقال رب کم ادرونی استجب لم ہم ایک اللہ سے مانگتے ہیں ایک اللہ کو پکارتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے آپ سے مانگنے کا امر اپنے بندوں کو کیا خال رب اور فرمایا تمہارے رب نے ادرونی مجھ سے مانگا کرو مجھ سے مانگا کرو استجلکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اندی نستق رونان عبادت تھی سید خلون جہن مداخری بے شک وہ لوگ یس تقبیر رونان عبادتی ابن کثیر اور ابن جریر نے فرمایا ان عبادتی اے ان دعائی وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں اعراض اور انکار کرتے ہیں انحراف کرتے ہیں مجھ سے پکارنے سے منہ پھیرتے ہیں مجھے نہیں پکارتے سید خلون جہنما داخرین جلدی ہے کہ یہ داخل کر دیے جائیں گے جہنم ذلیل داخرین ذلیل ذلت کے مانگنے کا طریقہ بتایا وسیلہ بتایا سور بقرہ کی آیت نمبر وسطین و ب صبر وسلات میں آپ نے ابھی پڑھا آیت نمبر پینتالیس میں اسی طرح مانگنے کا وسیلہ سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اسی دیکھیں وسیلہ اللہ سے مانگو گے تو وسیلہ دیکھو سورہ بقرہ سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اسی ولی اللہ فضرو ہو اور اللہ کے ہیں نام بہتر بہتر اسمائے حوصلہ فضروح بیہ تو مانگو اللہ سے اللہ کے ناموں کے وسیلے اللہ سے مانگو تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مانگا کرو فضروح بیہ أَسْمَائِهِ الدین مَا فی اسمائی ہی ما كانوا يعملون چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجروی کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں اللہ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دے دے گا سوال کرنے کا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا سریقہ بھی بتایا سور بقر کی آیت نمبر 186 میں بقر ایک سو چھیاسی ویدا عنی فنی قریب اجیب دعوت الدعی اذا ادادان میں دعا کے آداب شرائط ارکان صفات انشاءاللہ شاء اللہ لزیز اس آیت پہ تفصیل بیان کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی آپ یاد رکھیں ویزا سال قبادی عنی فنی قریب جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کہ ہمارا رب نزدیک ہے ہم چپکے چپ کے اس سے مانگے یا دور ہے کہ ہم تیز آواز اور چیخے لگا کے مانگے تو جواب فینی قریب رب فرماتا ہے میں نزدیک ہوں اجیب اداوت اذا ازادان قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب مجھ سے دعا مانگے فلی لِي ولی بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ چاہیے کہ یہ لوگ میرے احکام کو مان لے اور مجھ پہ ایمان لے آئے لالحم یر شدون خام خواہ کے لوگ راہ پالے راہ پالے اسی طرح سور آراف میں دعا مانگنے والوں کی صفات بیان ہوئی ہوا دما اللہ سے مانگو خوفا و ڈرتے ڈرتے اور تما اور امید کے ساتھ اللہ سے مانگو تو کیسے مانگو خوفا و ان یہ دو صفات دعا کرنے والے کی چھپن نمبر آئے سورہ آراف زکری علیہ السلام کی دعا بھی سورہ مریم کی ابتدا میں ہے و زکری از نادا خفیہ سور بقرہ اور قرآن کی دوسرے مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں کیونکہ تعمیر بیت اللہ عمل صالحہ ہے اور عمل صالحہ دعا کا وسیلہ شرعی ہے شرعی وسیلہ ہے دعا کا تو دعا کے لیے دو وسیلے شرعی ایک اسمائے حوسنا باری تعالی کی کہ اور دوسرا دعا کے لیے شرعی وسیلہ نیک مالا مال صالحہ ای کا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ایا کنستین میں چار عنوانات ذکر ہو چکے ہیں پہلا عنوان اییا کنستعین ایا کے نابدو کے بعد کیوں آیا دوسرا استعان ایا کنستعین کی لفظی تحقیق تیسرا استعانت کی تعریف اور چوتھا استعانت کی علت اب پانچواں اور آخری عنوان پڑھ لیجئے ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اور ایک اللہ ہی سے امداد طلب کرتے ہیں تو سمارا کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا سمارا ایک اللہ سے غائبانہ امداد طلب کرنے کا سمارا برکت نتیجہ فائدہ قرآن کریم نے فتوے لگائے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کے سوا اوروں سے مانگتے ہیں چار فتوے قرآن نے ذکر کیے سورے رات کی آیت نمبر چودہ میں وما دعافرین اللہ فی زلال کافر کہا اس کو جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے غائبانہ بے اسباب سورہ یونس کی آیت نمبر چھ میں ظالم کہا گیا اِنَّكَ ان کا انفال تف ان کا دم ظالمین ایک سو چھ نمبر آیت سورے یونس کی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا غائبانہ بے اسباب تو ظالم ہوگا تیسرا فتویٰ شرک کا سورہ فاطر کی آیت نمبر تیرہ چودہ ویوم القیامت یکفور نبی قیامت کے دن یہ اولیاء کہ تمہاری شرک سے انکار کریں گے تمہارے شرک سے شرک بے اسباب غائبانہ پکار کو کہا گیا ہے مخلوق سے مانگنا اور سورہ آقاف کی آیت نمبر پانچ میں ازل کہا بڑا گمراہ ومن ازل من من يدعو من دون اللہ تو کافر ظالم مشرق اور بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے غائبانہ بے اسباب تو جب ہم کسی اور سے نہیں مانگتے بے اسباب غائبانہ تو ہم کفر سے بھی بچتے ہیں ہم شرک سے بھی بچتے ہیں ہم ظلم سے بھی بچتے ہیں ہم گمراہی سے بھی بچتے ہیں یہ سمارا ہوا نا ای کنستین کا کوفر ظلم شرک اور گمراہی سے بچنا اییا کنستین کے ذریعے سمجھ میں آئی بات دوسرا اگر ایک اللہ ہی سے مانگو گے اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ نہیں پکارو گے کسی سے نہیں مانگو گے تو نتیجہ جنت ہوگا سور تور دیکھے ذرا ستائیسواں پارہ آیت نمبر پچیس سور تور ستائیسواں پارہ آیت نمبر پچیس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 انام قبل نو انہ البرحیم <الرحیم> جنتیوں کی باتیں سنو ذرا دنیا میں اللہ نے فرمایا وا اقبل بادیت سارون سامنے ہو جائیں گے باز ان میں سے باز کے ایک دوسرے سے پوچھنے والے ہوں گے قالو تو کہیں گے یہ جنتی انا کنّا قبلفی آہلینا مشفقین یقیناً تھے ہم پہلے اس سے دنیا میں ڈرنے والے اللہ سے عبادت کے ایک جس خوف ہم ایک اللہ سے ڈرنے والے تھے لوگ مخلوق سے ڈرا کرتے تھے ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے سجدے کیا کرتے تھے ہم تو ایک اللہ سے ڈرا کرتے تھے فمن اللہ علینہ تو احسان کر دیا اللہ نے ہم پر وقانہ عذاب السموم اور بچا دیا اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے سموم گرم عذاب ان نا کنام قبل ندروحو بے شک تھے ہم اس سے پہلے دنیا میں کہ ہم پکارا کرتے تھے ایک اللہ کو یا کنستائن نہ دروح لوگ لوگ مخلوق کو پکارا کرتے تھے آوازیں لگایا کرتے تھے آوازیں لگایا کرتے تھے اے بابا ہماری مدد کر ولی مدد کر جوان مدد کر پیر مدد کر کوئی کہتا تھا یا عیسا مدد کوئی کہتا تھا یا ازیر مدد کوئی کہتا تھا یا علی یا حسن یا حسین مدد ہم کہا کرتے تھے وہ کیا ہے وہ کیا ہے جو تمہیں نہیں ملتا خدا سے وہ کیا ہے جو تمہیں نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غیر اللہ سے وہ کیا ہے جو تمہیں نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غیر اللہ سے تو ہم ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے ہم تو یہ کہا کرتے تھے اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد انا کنامن قبل ندعوه یقیناً تھے ہم اس سے پہلے کہ پکارا کرتے تھے ہم ایک اللہ ہی کو انہو ہوا البر الرحیم بے شک یہ اللہ احسان کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو اس ایک اللہ کو پکارنے کا نتیجہ کیا بیان ہوا اس آیتوں میں ان آیتوں میں ص اللہ نے اپنی پکار کے بدلے میں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اعلی مرتبوں پہ فائز کر دیا یہ سمرہ ہے استعانت کا ایا کنستعین اے اللہ ہم خاص تجھ ہی سے غائبانہ امداد طلب کرتے ہیں بے اسباب امداد طلب کرتے ہیں دنس سے رات المستقی دن سے المستقیم اللہ ہمیں مضبوط کر دے ہمیں مضبوط کر دے سے مستقیم پہ اللہ اللہ یہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سور فاتحہ کا تیسرا اور آخری حصہ الخری ہی اس تیسرے حصے میں مخلوق کا حق عباد کا حق بندوں کا حق بیان ہو رہا ہے اور فرق ثلاثہ کا بیان ہے تین گروہوں کا بیان ہے اجمالن مختصرن ربط یہ ہے احد نسرات المستقین کا ربط ماں سبقہ کے ساتھ ہی ہے پہلے فرمایا ایاک یا نستعین اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں غائبانہ تو طلب کرو نہ کیا مانگتے ہو مانگنا ہے تو قیمتی چیز مانگو قیمتی چیز کیا ہے اہدین سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سرات مستقیم پہ قائم دائم کر دے رواں دواں کر دے عام لوگ مانا کرتے ہیں دکھا دے ہمیں سیدھی راہ تو دوسرے اشکالات کے ساتھ ساتھ دو مضبوط ترین اشکالات ہیں اس ترجمے پر ایک یہ کہ اب تو سوال کر رہا ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے دکھا دے تو کیا اللہ نے دکھائی نہیں قرآن نازل کیا اس کے بعد اللہ دکھائے گا جب دکھائی ہے اللہ نے بتائی ہے اللہ نے تو پھر اس کا سوال کرنا تو تحصیل حاصل ہے ایک چیز تمہارے پاس ہے اور تم اس کو مانگ رہے ہو تو تحصیل الحاصل باطل ہے ابھی تک جو تو نے پڑھا الحمد رب العالمین الرحمٰن الرحیم اماریکی اوم یا کنا ابودی یا کن, یا کن کیا یہ سیدھی راہ نہیں ہے یہ قرآن سیدھی راہ نہیں ہے جو اللہ نے دکھائی ہے نازل کی ہے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے اس کے بعد دعا کرنا حدین اثرات المستقیم چمان دارت دوسرا یہ کہ یہ آیت نبی علیہ السلام ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ کے نبی کو بھی سیدھی راہ معلوم نہیں تھی اللہ سے دعا کرتے تھے عہدین اثرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اللہ نے اپنے نبی کو تو دکھائی تھی تو دکھا دے کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا اب یہاں ان اشکالات کو دفع کرنے کے لیے ہدایت پر تفصیل ہونی چاہیے کہ اہدنا ہدایت کسے کہتے ہیں تو اتنا سمجھ لو کہ قرآن کریم میں ہدایت کے ستارہ معنی ہیں سترہ قرآن میں ہدایت کے سترہ معنی ہیں ہدایت بمانے صوبات استقامت سورہ انکبوت کی آیت نمبر انہتر آخری آیت جہدوینا لنا ہوں سب لناح دی انہ سب لانا جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہ کھولتے ہیں کیا معنی ہم ان کو راہ پہ مضبوط کرتے ہیں لنا دی ان ہم مضبوط کرتے ہیں ان کو اپنی راہ پہ دوسرا معنی ہدایت کا اصول الجنہ سورہ آراف کی آیت نمبر 43 اور سورہ محمد کی آیت نمبر پانچ میں ہدایت بمانے معرفت بھی ہے سرے نہل کی آیت نمبر سولہ معرفت کے معنی میں ہدایت استعمال ہوئی ہدایت بمانے دعوت بھی حلی لکل قوم ہاد دعوت دینے والا بیان کرنے والا سورہ راد آیت نمبر سات ہدایت بمان توحید بھی استعمال ہوا ہے سور قصص آیت نمبر ستاون ہدایت قرآن کو بھی کہا گیا ہے سورے نجم آیت نمبر تریس اور سور جاسی آیت نمبر گیارہ ہادہ ہودن ہدایت دین کو بھی کہا گیا ہے سوریہ آل عمران کی آیت نمبر تریالیس میں اللہ کی کتابوں کو ہدایت کہا گیا ہے سور بقرہ کی آیت نمبر اٹھتیس میں اسی طرح اور معانی تقریبا ستارہ معانی ہے قرآن میں ہدایت کے فصری نے کرام نے ذکر کیے ہیں ہدایت کے چار مراتب ہیں پہلے مرتبے میں ہدایت ہدایت عامہ ہے ہدایت عامہ بمانے زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھانا اللہ نے ساری مخلوق کو ہدایت کی ہے آپ دیکھیں ذرا سور توحا کی آیت نمبر 49 50 سولہ پارہ سور کالا فمر ربو کو مایا <مُوسَى> فرعون نے کہا کون ہے تمہارا رب اے موسا کالا رب نلدی آتا کل شئی ان خلق سمدا <هَدَى> تو موسا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ذات ہے آتا کل شعی ان جس نے دیا ہے ہر چیز کو اس کی پیدائش خلقت سما دا پھر ہر چیز کو زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں ہر چیز کو گدے کو کتے کو اللہ نے جانوروں کو طیور کو حشرات کو وہوش کو ان جن کو سب کو یہ ہدایت دی سب کو اللہ نے زندگی بسر کرنے کے یہ طریقے سکھائے ہیں سورہ آلہ تیسرے پارے میں بھی فرمایا سب اور ربک آلہ اللہ خلا کا فسوا اللہ خلا کا فسوا پاک ہے نام تیرے رب کا العلیٰ جو بہت اونچی ذات ہے وہ ذات خلا جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا فسوا پھر اس مخلوق کو برابر کیا ولدی قدر فہادہ اور وہ ذات ہے جس نے اندازہ کیا ہے مخلوق کا فہدہ تو ہدایت دی ہے ساری مخلوق کو ساری مخلوق کو ہدایت بمانے زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھائے ہیں زندگی گزارنے کا طرز سکھایا ہے یہ ہدایت عامہ ہے دوسرا ہدایت خاصہ بمانے بیان جو سر رات کی سات نمبر آئے ولی کلی قوم انحاد ہر قوم کے لیے ایک بیان کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی توحید کا سور اس سجدہ دیکھیں اکیسواں پارہ اکیسواں پارہ آیت نمبر چوبیس سورہ اس سجدہ آیت نمبر چوبیس و جالنا مین آئی متحد لما سبرو اور ٹھہرائے تھے ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے آئی رہنما دین کے بڑے دین کے یادون بھی امرینا جو بیان کرتے تھے ہمارے امر سے یہدون ہدایت بمانے بیان ہدایت خاصہ گردی سویب سبق اوگیتو سبقت کیا یہدونبی امرینا جو کہ بیان کیا کرتے تھے ہمارے امر سے لمحہ صبروں جبکہ یہ لوگ مضبوط ہو گئے تھے وہ کانوں بھی آیا اور تھے یہ ہماری آیتوں پہ یقین کرنے والے تو یہدونہ ہدایت دوسرا مرتبہ ہدایت خاصہ ہدایت خاصہ جو کہ بمان بیان ہے تیسرا ہدایت خاص الخاص یا اخص الخاص بمان صوبات یونس کی آیت نمبر نو دیکھے گیارہواں پارہ یونس آیت نمبر نو اندینہ منوا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہم بیمانی ہم بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیا انہوں نے نیک یہدیہم رب ہم ہدایت دے دے گا ان کو ان کا رب تو اس کے بعد ایمان اور عمل صالح کے بعد دوسری کون سی ہدایت ہوگی جب آمنوامل الصالحات ہیں تو یہ ہدایت بمانے صبات مضبوط کر دے گا ان کو ان کا رب ایمانی ہم ان کے ایمانوں پر ان کو ان کارابن کے ایمان پہ مضبوط کر دے گا تجریم ان تحتی ال فی جنا تن تو ہدایت یہاں بمانے صبات ہے استقامت ہے مضبوطی ہے سران کبوت کی آخری آیت بھی آپ نے پڑھی انہتر نمبر آیت والذین جاہدو فینا لنحدی بولانا اب جہاد کرتے ہیں تو جہاد کے بعد ان کو کیا ہدایت ملے گی ہدایت مانے استقامت چوتھا ہدایت کا سمارا ہے جو کہ اصول الجنہ دخول جنا ہے اب سورہ محمد دیکھے ذرا چھبیسواں پارہ آیت نمبر چار اور پانچ پارہ نمبر چھبیس سورہ محمد آیت نمبر چار اور پانچ وینوفی سب دہی فلال وہ لوگ جو شہید کیے گئے قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں ہرگز اللہ برباد نہیں کرے گا ان کے عملوں کو سیہدیہم اللہ انہیں جلدی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, دے گا آپ شہید ہو گئے تو ان کو ہدایت دے گا کیا مانا یہاں نہ بیان کا معنی ہے نہ سبات کا معنی ہے یہاں یہ بمانے دخول فل جنا اصول الجن جلدی ہے کہ اللہ انہیں جنت داخل کر دے گا ورسل ویسل احبالحم اور اللہ ان کے حال کو درست کر دے گا اور داخل کر دے گا ان کو اس جنت میں عرفا عالم جو ان کے لیے خوشبودار کی گئی ہے تو ہدایت کے چار مرتبے ہوئے ہدایت عامہ زندگی گزارنے کے طریقوں کو کہا کرتے ہیں وہ معنی تو یہاں نہیں چل رہا ہے اہدینا اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھا دے نہیں. ہدایت خاصہ بمانے بیان بھی یہاں مراد نہیں ہوگا بلکہ ہدایت اخص الخاص بمانے صبات آپ نے پڑھ لیا اب قرآن میں ہدایت کے معنی ہدایت استقامت کے معنی میں قرآن میں مستعمل ہے تو اخص الخاص اہ دینا اہ دینا بمانے سب بتنا سب اتنا اسی لیے زماشری کشاف میں کہتا ہے سب بتنا اعلی مستقیم امام نصفی بھی تفسیر مدارک میں فرماتے سب بتنا عالل منہا جلواز ابن کثیر بھی فرماتے ہیں استمر بنا آلئی ولا تعدل بنا الری ہی مسائل راضی میں ابو بکر راضی بھی فرماتے ہیں اور ابو زکریہ الصاری بھی فرماتے ہیں جو المتوفع 926 سو ہے فتو الرحمان میں بھی سب یہ فت الرحمان میں تو یہ دونوں اعتراضات بھی ذکر ہوئے اور پھر جواب بھی اسی طرح بیان ہوا کہ ہدایت بمان صبات ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ معنی منقول ہے البرہان پہلی جل سفاسات میں کہ ابن مسعود بھی فرمایا کرتے تھے اہ دا اے ارشد الى علم قرآنی اے اللہ ہمیں قرآن کے علم کی طرف چلا قرآن کی علوم دے دے قرطبی نے بھی یہی لکھا ہے سب نا السرات سب نسرات المستقیم اور پھر لکھتے ہیں آدم ہدایت اے اللہ ہماری اس ہدایت کو دائمی کر دے ابن جرید تفصیر تبری میں لکھتے ہیں وفقنا نصبات علیہ اللہ ہمیں سرات مستقیم پر صبات کی توفیق دے تفسیر خازن نے بھی یہ لکھا روحلمانی میں آلوسی نے بھی فرمایا اح دینا فل استقبالی کما حدی تنا فی الحال اور روح روحلمانی دونوں لکھتے ہیں اح دینا فل استقبالی کما تدئی نا الحال اے اللہ ہمیں مستقبل میں بھی سرات مستقیم پہ چلا جس طرح فی الحال تو ہمیں سرات مستقیم پہ چلا رہا ہے پھر علوسی وضاحت کرتے سب اتنا الدینی اے نا زیادت یادینا طریق الجنہ یا دلنا حقیق اللہ فل مستقبل پہلی جلسف ہے ایک سو چھبیس پہ تو تقریباً ان تمام مفسرین کی رائے کے مطابق ہدایت بمانے استقامت اور صبات ہے اور یہ بھی یاد کر لو کہ ہدایت کے چار درجات ہیں ہدایت کے چار درجات ہے پہلا درجہ عنابت ہے انابت رغبت شوق دوسرا در ہدایت ہے اور تیسرا استقامت ہے اور چوتھا رب القلب ہے کتنے ہوئے انابت ہدایت استقامت اور رب القلب سب سے پہلے ان میں سے ہر اول دوسرے کے لیے سبب ہے اور ہر دوسرا پہلے کی تفریح ہے اور نتیجہ ہے سب سے پہلے نابت اور رغبت پیدا ہونی چاہیے شوق طلب حق کا یہدی من انا بل ہے دوسرے نمبر پہ ہدایت ملتی ہے سیدھی راہ تیسرے نمبر پہ استقامت اس سیدھی راہ پہ مضبوط رہنا ہر حال میں حالات بدلیں گے زمانے بدلیں گے لوگوں کے خیالات بدلیں گے اہل زمانہ بدلیں گے تو نہ بدلا استقامت کے بعد رب القلب ہے استقامت کسے کہتے ہیں استقامت کسے کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ سیکھنا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ استقامت اتیان کل معمورن وچتناب کل محدورن اتیان کل معمورن اجتناب کل محضور اس کو استقامت کہتے ہیں پھر ہم اس کی تفصیل کریں گے انشاءاللہ اللہ ہر معمور کے پہ اور ہر محزور سے اجتناب اس کو استقامت کہتے ہیں اور یہ استقامت ملا علی قاری فرماتے ہیں المرقات مشکات کی شرح میں پہلی جلد صفحہ پچاسی پہ استقامت و خیر من الف کرامہ استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے مدارج السالکین میں ابن قیم نے بھی یہ قول ذکر کیا ہے صفحہ ایک سو نو اور ایک سو دس پہ دوسری جلد میں اور علماء فرماتے ہیں کن صاحب استقامت والا تکن کن صاحب کرامتن استقامت والے بن جاؤ کرامتیں مت مانگو استقامت کے اسباب ہیں قرآن نے بیان کیے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 112-113 میں 112-113 نمبر آیت سورہ ہود کی فستقیم کماں امیرتا کما امیرتا ایک سبب وہاں پانچ اسبابی خمسہ ذکر ہو رہے ہیں استقامت کے انشاءاللہ وہیں تفصیل کریں گے اب یہاں آپ تو یہ سیکھ چکے ہیں کہ چار درجات ہیں ایک عنابت دوسرا ہدایت تیسرا استقامت چوتھے درجے میں ربط القلب ہے ربطنا نا الو اصحاب کاف کے بارے میں فرمائیں جو ہو جائے بس تیرا دل مضبوط رہے گا لوگ تجھے تکلیف پہنچائے اللہ تجھے اطمینان دے دے گا یہ چار درجات سورہ مومن کی آیت نمبر تیرہ سورہ رات کی آیت نمبر ستائیس سورہ حام سجدہ کی آیت نمبر تیس ان الدین اقالو رب اللہ سمستقام تت نزل علیہم الملائی تخاف ولا تحظن وب شیرو بل جنت التی کن تم تو اقاف کی آیت نمبر تیرہ اور سورہ کہف کی آیت نمبر چودہ میں ذکر ہو رہے ہیں جس طرح کامیابی کی یہ چار اسباب تھے اناوت ہدایت استقامت اور ربط قلب اس طرح گمراہی کے بھی چار درجات ہیں پہلا درجہ شک گمراہی کے لیے شک دوسرا درجہ زلالت گمراہی جب حق میں شک پیدا ہو جائے تو گمراہی کی راہ کھل جاتی ہے زلالت تیسرا جدل جدال جھگڑا کرتے ہیں حق پرستوں کے ساتھ اور چوتھے مرتبے میں طبع علی القلب طب اللہ عالیہ قلوب سور حامی مومن میں آیت نمبر چوبیس اور پچیس میں یہ بیان ہوئے ہیں انعام کی آیت نمبر ایک سو چوبیس اور عمران۔ آیت نمبر چورہتر وغیرہ میں یہ سب کچھ ذکر کیے تو بھائی ہم نے ہدایت کی تفصیل تو کر لی بھی حمد اللہ ہدایت کیا ہے یہاں بمانے استقامت صوبات اے دینا اے اللہ ہمیں مضبوط رکھ قائم اور دائم کر رواں دواں کر سرات مستقیم پر اسی لیے ماتوریدی امام ماتوریدی تعویلات میں فرماتے ہیں پہلی جلسفہ تین سو ستاسٹھ میں اسرات المستقیم ول قائم و بمانسابت بل براہین ولعدل شلاج القائی دینا وحیل مریبینا دینا مضبوط کر اللہ ہمیں براہین اور عدل پر وہ عدلہ جو کسی چیز سے زائل نہ ہوں اور تدبیر کرنے والوں کی تدبیر سے وہ نہ ٹوٹے اور مریبین شک شکیوں کے شکوک سے وہ نہ ٹوٹے اللہ ایسی راہ پہ ہمیں چلا کہ جو ہم سے کبھی نہ چھوٹے یہ سرات مستقیم کسے کہتے ہیں اب اس کی تفصیل کریں تو یہ بھی سیکھ لیں کہ سرات کو موصوف کیا مستقیم صفت کے ساتھ کیونکہ سیدھی راہ کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ سیدھی راہ مختصر ہوا کرتی ہے جس راہ میں موڑ اور چوک ہو پاٹک وغیرہ ہو وہ راستہ لمبا ہوا کرتا ہے جو راستہ اسٹریٹ ہو سیدھا ہو وہ مختصر ہوا کرتا ہے دوسرا سیدھا راستہ آسان ہوا کرتا ہے تو سرات مستقیم توحید سنت اور قرآن کو کہا یہ مختصر بھی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختصر راہ یہی ہے اور یہ آسان بھی ہے اسی لیے اسے سرات مستقیم کہا گیا قرآن میں سرات مستقیم کے تین مصداقات ہیں پہلا مصداق سرات مستقیم توحید کو کہتے ہیں توحید کو سورہ یاسین آیت نمبر ایک ساٹھ دیکھیں وان ابودونی ہاد سرا مستقیم وان ابودونی ہادا سرا مستقیم اے اکیلے میری بندگی کرو میری توحید کو مانو یہ سیدھی راہ ہے سوریا مران 51 نمبر آئے تقریر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ان اللہ ربی و رب کم فابدو ہاد تم مستقیم عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کیا کرو یہ سرات مستقیم ہے یہی مسئلہ سورہ مریم میں بھی ذکر ہوا ایت نمبر چھتیس میں وہ ان ربی وربکم رب کم فاگود ہرا مستقیم اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اکیلے اس اللہ ہی کی عبادت کیا کرو یہ سرات مستقیم ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرنا یعنی توحید سرات مستقیم ہے دوسرا سرات مستقیم بمان سنت سورہ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم ان کلم مرسلین اللہ سراتم مستقیم او میرے یاسین شاہد ہے قرآن حکمتوں والی کتاب کے یقیناً تو بھیجے ہوں میں سے ہے اللہ سراتم مستقیم تو سیدھی راہ پہ ہے تیری راہ سرات مستقیم ہے رسول اللہ کی راہ رسول اللہ کا طریقہ اور سنت سرات مستقیم ہے سورہ نہل کی آیت نمبر نو میں بھی فرمایا وا اللہ قسدیل ومنہ جائر اور سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو اکیس میں بھی فرمایا چودواں پارہ ایک سو اکیس نمبر آیت میں بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے سراۃ مستقیم دی تھی ان ابراہیم کا نمتن قانیت اللّہ حنیفہ مشرقین شاکرلی انومی ہجتباہو وَهَدَاهُ الا سراتم مستقیم تو اللہ کے نبی کی راہ سرات مستقیم ہے پیغمبر کی راہ کو سرات مستقیم کا سورہ زخرف پچیسواں پارہ آیت نمبر آیت نمبر اکساٹھ اکسٹھ نمبر آیت دیکھیں ذرا پارہ نمبر پچیس لعلمساتی فلا تم تَمْتَرُنَّ و تبعون اور یقیناً یہ قرآن لعلمسا علم ہے قیامت کا فلا تم تربیہ فلا تم تربیہ تو شک مت کرو اس قرآن میں وتبیونی اور میری تابیداری کرو ہادا سرا تم مستقیم یہ میری تابے داری کرنا سرات مستقیم ہے تو دوسرا معنی سرات مستقیم سیدھی راہ رسول اللہ کی اتباع ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا معنی سرات مستقیم قرآن ہے قرآن ہے سورہ نام آیت نمبر ایک سو چھبیس میں فرمایا دیکھے ذرا سورہ نام آیت نمبر ایک سو چھبیس ہادا سرات ربی کا مستقی اور یہ تیرے رب کی سیدھی راہ ہے قد فصل نل آیا تلی قومی یہ قرآن سرات ربی کا تیرے رب کی سیدھی راہ ہے اسی سورہ انعام میں ایک سو نمبر آیت میں فرمایا وہ ان سراتی مستقیم فتب اور بے شک یہ قرآن کریم میری سیدھی راہ ہے تم اس کی تابے داری کرو تو سرات مستقیم سرات مستقیم تین معنی ہم نے قرآن سے پڑھ لیے ایک سرات مستقیم بمان عقید توحید دوسرا سرات مستقیم بمان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا سرات مستقیم بمان قرآن کریم اب دعا یہ ہے دیکھو اہ دینا اے اللہ ہمیں قائم و دائم کر مضبوط کر اے اللہ ہمیں رواں دوا رکھ اپنی توحید کے عقیدے پر اپنے نبی کے طریقے پر اور اپنی کتاب پر قرآن سرات مستقیم توحید سنت اور قرآن ہم تین عنوانات مزید ذکر کرتے ہیں پہلا عنوان سرات مستقیم سے مانعین کون ہیں اس سے منع کرنے والے ہٹانے والے کون ہیں سب سے پہلے شیطان ہے جس نے قسم کھائی تھی سورہ عراف آیت نمبر سولہ لقن سرات کل مستقیم لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ بیٹھوں گا تمہارے ان بندوں کے سامنے ان کے لیے تیری سیدھی راہ میں تیری سیدھی راہ سراتِ مستقیم میں بیٹھوں گا سُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْ اے اللہ ان کے سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا تو ان کے بائیں سے آؤں گا تو نہیں پائے گا اکثر ان میں سے مومنین شاکرین تو اس نے قسم کھائی تھی اس وقت جب اللہ نے اسے جہنم سے جنت سے نکالا تھا کہ اللہ تیری سیدھی راہ میں بیٹھ کر تیری سیدھی راہ سے ان کو ہٹاؤں گا دوسرا ہر ظالم مانے ہے اللہ کی راہ کا اسی سورہ عراف کی چوالیس نمبر آیت میں فرمائے اللہ نت اللہ علی الظالمین ظالم کون ہے اللہ دین سدونان سبیل اللہ وجا وہ لوگ جو منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے اب گونا ہا اور ڈھونڈتے ہیں اللہ کی راہ میں کگلے چہم بلاخرت ہی اور یہ ہے آخرت سے انکار کرنے والے تو یہ مانعین ہیں ہر شیطان اور ہر ظالم سرات مستقیم سے مانے ہے منع کرنے والا ہے اسی طرح ذرا دیکھیں آپ سرے نمل آیت نمبر چوبیس انیسواں پارہ آیت نمبر چوبیس سرات مستقیم سے منع کرنے والے وزین شیطان فسد ہمان سویلی حدود کے راہ ہے بلقیس اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا وزین الحم شیطان اور خوبصورت کیا ہے مزین کیا ہے شیت ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کیا ہے فسد ہم سبیلی تو شیطان نے ان کو بند کیا ہے اللہ کی راہ سے سیدھی راہ سے فہم لا یا تو یہ ہدایت نہیں حاصل کرتے شیطان مانے ہے رسرات مستقیم سے اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 43 میں دیکھے وسدان تابود مندون بند کیا تھا بلقیس کو اسلام سے توحید سے انہوں نے کہ تھی یہ اس کی عبادت کرنے والی اللہ کے سوا مابودی نے مانعین عن مان انسراتل مستقیم اسی طرح مان ان سرات مستقیم بےدتی ملا اور مشرک پیر سورہ توبہ آیت نمبر چونتیس یا الذین منو ان کثیر من الاحبار <سلام> والرهبان لا یعقلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اللہ او ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرهبان یقینا بہت سے احبار میں سے احبار حبر کی جمع ہے یہود کے مولوی کو کہتے تھے بہت سے مولویوں میں سے ور راہب عیسائیوں کے گوشہ نشین کو کہتے تھے پیر کو کہتے تھے تو بہت سے مولویوں میں سے اور پیروں میں سے ان کتی من ان لاہ باری ور رحبانی لیا کلو نام سے خامخا کھاتے ہیں مال لوگوں کے باطل طریقوں کے ساتھ یسونان سبیل اللہ اور منع کرتے ہیں بن کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے یسدونان سبیل اللہ کون ہے مانیہ کثیر الحباری ور رحبان مانیہ نانسرات سور احزاب دیکھے بائیس و پارا آیت نمبر چھیاسٹھ پارا نمبر بائیس آیت نمبر چھیاسٹھ یوم تو کلبوجو ہم فنار یقول اتان اللہ ہو اطا نر رسولا یاد کرو وہ دن جب پھیر دیے جائیں گے ان کے چہرے جہنم میں پھر کہیں گے یہ یا لئی اتعنا اتان اللہ ہو اطا <الرسولا> ہائے ہائے ارمان کاش کے ہم تابے کر لیتے اللہ کی اور ہم تابے کر لیتے اللہ کے رسول کی وقال ربانہ اننا اطانا سادتنا وبرا انا فل اور کہیں گے یہ اے ہمارے رب یقینا ہم نے تابے کی تھی سادتنا یا اپنے بڑوں کی بزرگوں کی وقبارا انا اے انا اور اپنے مولویوں کی بڑے بڑے مولویوں کی فاض الون انہوں نے گمراہ کر دیا تھا ہمیں تیری راہ سے رب بنا آتی ہم العذاب اے ہمارے رب دے, دے ان کو دو چند عذاب میں سے ولان ہم لانن اور لانت بھیج دین پر لانت بڑی تو ازلون صبیرہ کس نے گمراہ کیا تھا اللہ کی راہ سے کس نے منع کیا تھا سادت انا وقبارانہ یہ مانعین ہے مانعین عن آنسرات شیطان ہے مانعین عن آنسرات اللہ کی راہ سے منع کرنے والے اللہ کی راہ سے منع کرنے والے سرات مستقیم سے منع کرنے والے یہ ناکارہ مولوی اور پیر ہے جو تجھے اللہ کی راہ سے منع کریں گے السراط سرات مستقیم کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں علی السرات دائین دیکھیں اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینے والے سب سے پہلے نبی اور نبی کے وہ رسا ہیں سورے یوسف آیت نمبر ایک سو آٹھ تیرواں پارا سورے یوسف آیت نمبر ایک سو آٹھ خلحاضی سبیلی ادرو الا بسیرتن من مشرقین سور یوسف کی ایک سواٹ کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے یہی میرا منشور ہے حاضی سبیلی ادرو الا میں دعوت دیتا ہوں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ کی راہ کی طرف دعوت دیتا ہوں آنا میں اللہ بصیرت ان دلیل کے ساتھ آنا میں ومن اتبانی اور جو میرے تابے دار ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے سور مومنون کی آیت نمبر تریہتر اٹھارہواں پارہ سور مومنون تریہتر نمبر آئے نقل تد روہم الا سراتم مستقیم تیتر نمبر ہے اے حبیب بے شک تو دعوت دیتا ہے ان کو سرات مستقیم کی طرف بلاتا ہے ان کو سرات مستقیم کی طرف سرات مستقیم کی طرف دعوت دینے والے سور شورا دیکھیں پچیسواں پارہ آیت نمبر باون و لَتَهْدِي تحدی الا سراتم مستقیم اور بے شک تو بلاتا ہے سرات مستقیم کی طرف وین نقل تحدی الا سراتم مستقیم سورج ظخرف کی آیت نمبر 43 بھی دیکھ لے فسٹم سکھ بل إِلَيْكَ کا الا سراتم مستقیم وَإِنَّهُ اللہ لَّكَ قومی کا و تو سرات مستقیم کی طرف بلانے والے دعوت دینے والے نبی اور نبی کے وہ ہے اب سرات مستقیم سے منہ پھیرنے والے کون ہیں مورزین آانسرات ناکیبین آانسرات کون ہیں سورہ مومنون آیت نمبر چورہتر دیکھے اٹھارواں پار آبی ترہتر آپ نے پڑھی چورہتر دیکھے وعین اللہ آخرت النا کی بون اور بے شک وہ لوگ جو قیامت پر عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے منہ پھیرنے والے ہیں اللہ کی راہ سے منہ پھیرنے والے ہیں وین اللہ ددین اللہ امینون بل انسرات عن السراط یہ کون ہے جو قیامت نہیں مانتے سورہ ابراہیم آیت نمبر تیس تیرواں پارا وجال ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے لیے حصہ داروں کو نتیجہ یہ ہوا لی دلو عن سبیلی کہ یہ لوگ پھر گئے گمراہ ہو گئے اللہ کی راہ سے ہٹ گئے تو سرات مستقیم سے مانعین بھی ذکر ہو گئے دائین بھی اس کے ذکر ہو گئے ناقبین بھی ذکر ہو گئے اب آخری عنوان آپ پڑھ لیجئے استقامت اور سرات مستقیم پہ سبات کے فائدے کیا ہوں گے فائدہ سر حامیم سجدہ کی تیس نمبر آیت ان الدین کالو ربن اللہ حسمت کام تت نزل اللہ تاف اللہ تحظن شرو بل جنت التی کن تم تو یہ فائدہ ہے بے شک وہ لوگ کالو ربن اللہ جس نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے سم مستقام پھر اس پہ مضبوط بھی رہے قائم دائم رہے تنزل والے ہی زنقدن کا کے وقت سکرات الموت اور نزا کے وقت فرشت اتریں گے اور ان کو کہیں گے اللہ تخافو اللہ تہ مت ڈرو اور مت غمگین ہو جاؤ واب بالجنت بل جن توعدون تو اور خوشخبری لے لو بشارت لے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہارے ساتھی ہیں نحنو لیا فی فل الدنیا دنیا و فل ہم دنیا بے تمہارے ساتھی تھے تو آخرت میں بھی تمہارے ہی ساتھی رہیں گے سورہ آقاف کی آیت نمبر تیرہ میں بھی استقامت کے فائدے سورہ جن آیت نمبر سولہ اور معاہدہ کی چھیاسٹھ نمبر آیت دیکھیں سورہ معاہدہ کی سورے جن سولہ نمبر آئے میں فرمایا ہوا اللہ وسطا ملت تریقت لاسقی اگر یہ لوگ اللہ کی راہ پہ مضبوط ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے لاسقی نا کا ہم ان کی دنیا کو خوشحالیوں سے فراخ کر دیں گے تفسیر یہی ہے سورہ معاہدہ کی چھیاسٹھ نمبر آت چھٹا پارا ولو انما کام و طوراتول انجیل ان اگر یہ لوگ جاری کر دیتے احکام تورات کے اور انجیل کے اور اس کتاب کے جو نازل کیے گئے کی گئی ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے تو لاقل فوقی تہتی ارجلیم خام خائے خوراک کرتے خوشیوں میں گھیرے جاتے اوپر اور نیچے سے اللہ ان پہ بے شمار نعمتیں کر لیتا یہ فائدہ ہے استقامت کا اہدنا دن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں مضبوط کر قائم اور دائم رکھ سرات مستقیم پر سیدھی راہ پر صراط الدینہ انام تال سرات الدینہ نام تالیم یہ بدل الکل ہے بدل کل من القل راہ ان لوگوں کی انعام علیہم جن پہ تو نے انعام کیا غیر علیہم نہیں ہے وہ لوگ کہ غزب ہوا ہے ان پر ولدالین اور نہ یہ گمراہ حیران اور پریشان ہے سرات اللہ دینان نام علیہم اصل میں اشارہ اس طرف کہ سبیل اللہ پہ استقامت رجال اللہ کے اتباع کے بغیر ممکن نہیں تو اگر اللہ کی راہ پہ مضبوط ہونا چاہتا ہے تو اللہ والوں کی تابیداری کیا کرو یہ تقلید ممدوح ہے اللہ کی راہ پہ مضبوط ہونے کے لیے اللہ والوں کی اتباع ضروری ہے اسے تقلید کہتے ہیں اور اس میں تسلی بھی ہے یہ راہ سرات مستقیم کوئی نئی راہ نہیں بلکہ پرانی راہ ہے اس پہ تم سے پہلے لوگ چل چکے ہیں مون علیہم وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام و احسان ہوا تھا جس راہ پہ لوگ پہلے چلے ہوں اور گئے ہوں وہ راہ آسان ہوا کرتی ہے ہاں جس راہ پہ کوئی گیا ہی نہیں وہ راہ مشکل ہوا کرتی ہے تو تسلی تھی سرات رات اللہ دینا تم سے پہلے لوگ منعمن علیہم اس راہ پہ چلنے والے تھے ایک راہ پہ لوگ اس لیے چلتے ہیں کہ اس راہ میں فائدہ ہو تو اس راہ میں فائدہ بھی ہے منعمن علیہم اس پہ گئے تھے تو اللہ کی نعمت اور رحمت اور احسانات ان کو ملے تھے اس راہ میں فائدہ ہے نا ایک کام عقل مند انسان فائدے کے لیے کرتا ہے تو سراعت مستقیم کا فائدہ ہے جو تم سے پہلے اس راہ پہ زندگی گزارنے والے تھے انہیں فائدہ ہوا تھا نا انعام علیہم کا دوسرا کسی راہ پہ لوگ اس لیے چلتے ہیں کہ اس راہ پہ بڑے بڑے لوگ گئے وہ بڑے لوگوں کی راہ تھی تو سرات اللہ ددینہ نام یہ راہ بڑے لوگوں کی راہ ہے وہ لوگ بڑے قوم تھے جن پہ اللہ کا احسان ہوا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر انہتر سورہ نساء کی آیت نمبر انہتر مالدینہ نام اللہ علیہم من و صدیقین و والصالحین وحسن صالحینہ حسن انہتر نمبر آیت سورے نساء کی پانچواں پارہ پانچواں پارہ سورے نساء آیت نمبر انہتر اللہ و رسول فلا مالین اللہ علیہ مین نبین و صدیقین و شہدائی و صالحین و حسن اولا ای کا رفیقہ جس کسی نے اللہ کی تابیداری کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو یہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے احسان کیا انعام کیا اللہ نے کس پہ انعام کیا نام تالحم کون ہیں من نینی امبیا و صدیقین اور صدیقین و اور شہداء والصالحین اور نیک صالحین یہ چار قسم کے لوگ ہیں نام تعلم انبیاء صدیقین شہدہ صالحین سب سے پہلا مرتبہ نبوت کا دوسرا صداقت کا تیسرا شہادت کا اور چوتھا نیکوکاری کا صالحین یہ منعمن علیہم ہم ہیں تو ان کی راہ پہ چلو تم پہ بھی احسان ہو جائیں گے بڑے لوگ تھے انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین ہیں بڑے لوگوں کی تابے داری میں بڑا فائدہ ہے سراط اللہ نا نام تعلیہ راہ ان لوگوں کی کہ تو نے انعام و احسان کیا ہے ان پر غیر المغضوب علیہم نہ غیر المغضوب علیہم غیر بمان اللہ ہے یا نفی بمان مغائرت ہے نہیں ہے یہ لوگ کہ غضب کیا گیا ہے ان پر مغضوب کسے کہتے ہیں مغضوب جن پہ غزب کیا گیا ہے کل من اختہ فل آمالی وقوال مغزوب ہر وہ جو اعمال میں خطا ہوا وقال من کلمن آختا فل اعتقاد اور زال اسے کہتے جو عقیدے میں خطا ہوا اعمال میں خطا ہونے والے کو مغزوب کہا کرتے ہیں اور عقیدے میں خطا ہونے والے کو زال کہتے ہیں لن الفظ آمن تفصیر کبیر میں امام راضی رہے مح اللہ نے فخر الدین راضی نے پہلی جل صفحہ دو سو دس پہ یہ ذکر کیا ہے المغدوب من اختافل آمالی ودال کلومن اخطافل اعتقادی لن الفظ مغضوب ہر اس کو کہتے ہیں جو اعمال میں خطا ہو اور اس کو کہتے ہیں جو عقیدے میں خطا ہو لفظ عام ہے بعض لوگ مصداق ٹھہراتے ہیں مغذوب کا یہود کو اور زوال کا مصداق عیسائی کی تو یہ تفسیر بالمصداق ہے لیکن یہ نہیں کہ بس یہود مقدوب علیہم ہے اور کوئی نہیں ہے اور عیسائی والین ہے تو اور کوئی نہیں ہے نہ کل من اختا فلامالی فہول مقدوب وہ کل من اختافل اعتقادی فہول وال غزب کے کی اسباب کیا ہیں اللہ کا غزب اور اللہ کا قہر کیوں کیوں نازل ہوتا ہے تو اس کے لیے عنوان لکھیں اسباب غزب اسباب غزب تفسیر کبیر نے یہ بھی لکھا المراد من المقوب کفار والمراد من الظالین المنافقون ایک قول یہ بھی ہے مغذوب سے مراد کافر اور والین سے مراد منافقین ہیں غذب کے اسباب آپ دیکھیں سب سے پہلا سبب غذب کا اللہ کے غذب اور قہر کا شرک اور نفاق ہے سور فتح چھبیسواں پارہ آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 دیکھ لیں سور فتح وی ادیب المنافی قینافی قاتی المشرقینول مشرقات بلّہ ذن سو علیہ ارتسو اور عذاب دیتے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرق عورتوں کو ازانین بلّہ ذن سو وہ گمان کرنے والے اللہ پر گمان برے برے علیہم دائرت السو ان پر حوادث ہیں برے برے وغضب اللہ علیہم اور ان منافق اور مشرکوں پہ غضب ہے غضب کیا ہے اللہ نے ان پر و اور لانت نازل فرمائی ہے اللہ نے ان پر وادم جہنم اور تیار کیے ہے اللہ نے ان کے لیے جہنم وساط مسیرہ اور بہت بری جگہ ہے یہ جہنم جانے کی تو دیکھو منافقوں کے لیے اللہ کا غضب مشرکوں کے لیے اللہ کا غضب یہاں ایک قانون یاد کر لیجئے جب حکم مشتقی پر ہو تو اس کا مبدا علت ہوا کرتا ہے اس حکم کے لیے یہ حکم منافق اور مشرقوں پہ ہے غضب اللہ علیہم کا تو اس غضب کا مبدا اس مشتقی کا مبدہ منافق کا مبدہ نفاق ہے اور مشرق کا مبدہ شرک ہے یہ نفاق اور شرک سبب ہوا کرتا ہے اس حکم کا علت ہوا کرتا ہے منافق اور مشرق و اللہ کا غضب شرک اور نفاق کی وجہ سے انکار قرآن اور انکار صاحب قرآن سے سبب ہے غزب الہی کا آپ دیکھیں سرے بکارہ کی آیت نمبر نبے اسباب غزب آیت نمبر نبے بے سمشترو بھی ان یکفرو بما انزل فرو بیما ان ذی اللہ من فضلی ہی من شا من عبادی ہی قرآن اور صاحب قرآن سے انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بہت برا ہے وہ جو خرید جی کے بیچ لیا انہوں نے اس پہ اپنے آپ کو وہ برا کیا ہے یکفرو کہ انکار کر دیا انہوں نے بمان ضل اللہ اس سے اس کتاب سے جو اللہ نے نازل فرمایا زد اور عناط کی وجہ سے ایون نزل اللہ من فضلی ہی عالام من شا من عبادی ہی کہ نازل فرماتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پہ چاہے اپنے بندوں میں سے تو جب انہوں نے یک فرو بیمان زل اللہ تو فبا بغضب بے غضب یہ کفر بیمان زل اللہ اس کی وجہ سے فبا او بے غذب غضب یہ لوگ گھیرے گئے غضب پر کے میں ال غضب ان غضب کے اوپر غضب در غضب گھیرے گئے اسباب غضب میں سے ایک سبب ارتداد بھی ہے معاذ اللہ علیزب اللہ ارتداد سورہ نہل آیت نمبر ایک سو چھ ایک سو چھے من کا فرب اللہ ممبادی مانی ہی من کا فرب اللہ امبادی مانی ہی جس کسی نے کفر کیا اللہ سے انکار کیا اللہ سے اس کے ایمان لانے کے بعد علامن اکرہا و قلب ہو مطمئن الم بال ایمان مگر وہ جس پہ زور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن بالایمان ایمان تھا والن شرح بالکفر صدرن لیکن جس کسی نے کھول دیا کفر کے لیے اپنے سینے کو فعال ہم غضب من اللہ تو ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے غضب مرتد پہ فعال ہم غضب من اللہ تو ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے والم عذاب ناظیم اور ان کے لیے ہے عذاب بڑا غذب کے اسباب میں سے ایک سبب بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا ہے سورہ نساء پانچواں پارا آیت نمبر تریانوے آیت نمبر تریانوے ومئی اختلم تمدن جس کسی نے قتل کر دیا مومن کو قصدا فجزاؤہ جہنم و خالدن فیحا تو بدلہ اس کا جہنم ہے ہمیشہ رہے گا یہ اس جہنم میں خالدن فیحا و اللہ علیہ اور اللہ کا غضب ہو اس پر اللہ کا غضب ہے اس پر تو جس نے مومن بے گناہ کو قتل کیا تو یہ قتل بے گنا مومن کا سبب ہے اللہ کے غضب کا اسی طرح کفر سورہ نساء کی ایک سو بتیس نمبر آیت بھی دیکھ لیں ذرا اسی صورت میں آیت نمبر ایک سو بتیس ایک سو چھتیس وم اکفر بلّہ ہی وملائی کتی ہی و کتبی ہی و رسولی ولی ومل آخری فقط اللہ یہودیت بھی سبب ہے اللہ کے غضب کی سورہ مائدہ آیت نمبر ساٹھ ساٹھ چھٹا پارہ آیت نمبر ساٹھ کل ہلون کم بشر کا مسوبت عند اللہ غزیب یہ یہود جن پہ اللہ کی لانت تھی اور اللہ کا غضب تھا ان پر وجال منہم القرد والخنازیر زیر و آبد الائی کشرم کا نو از الانسوائی صبیل اراض عن, عن جہاد سبب ہے اللہ کے غذب کا جہاد سے منہ پھیرنا اراض عن جہاد سبب ہے اسباب غزب میں سے سورہ انفال آیت نمبر ستارہ پارہ نمبر نو جو کوئی بھی میدان جہاد میں بھاگ گیا تو فقد با اب غذب مین اللہ فقد با ابی غد اللہ تو گھیر گھیرا گیا غذب میں اللہ کی طرف سے جہنم و اب سلم سیر اسباب غذب میں سے انکار قیامت بھی ایک سبب ہے قیامت سے انکار سور ممتحنہ آیت نمبر تیرہ اٹھائیسواں پارہ یادینا منول تطول قومن غدیب اللہ او اومنو دوستی نہ کرو اس قوم کے ساتھ کہ غضب ہوا ہے اللہ کا ان پر جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کے ساتھ دوستی نہ کرو کیوں قدیسومن الخرہ یہ نا امید ہو چکے ہیں آخرت سے کما سلک و فارو منا صابل جس طرح نا امید ہو چکے ہیں کافر قبروں والوں سے تو قیامت سے انکار کرتے ہیں نا امید ہے اسی لیے اللہ کا غضب ہے ان پر غیر المغضوب علیہم نہیں ہے یہ وہ لوگ کہ غضب کیا گیا ہے ان پر ولی اور نہ ہے یہ گمراہ حیران اور پریشان حیران اور پریشان نہیں ہے زلالت میں مبتلا نہیں ہے اسباب زلالت بھی لکھ لو زلالت کے اسباب سور بقرہ آیت نمبر ایک سو آٹھ گمراہی کے اسباب سور بقرا آیت نمبر ایک سو آٹھ بیجا سوالات تریدون ان تسلو رسولکم کم سئل علم من قبلو آئے تم ارادہ کرتے ہو کہ پوچھو سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح بیجا سوالات کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے وہ میت الْكُفْرَ کفر فَقَدْ ایمانی فقط السَّبِيلِ اور جس کسی نے بدل لیا کار کفر کو کار ایمان کے بدلے تو قد ظَلَّ ثوا السَّبِيلِ یقیناً یہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے ہٹ گیا بھٹک گیا سورہ ال عمران بھی دیکھے آیت نمبر انہتر تیسرا پارا انہتر نمبر آیت ود دتوا فتم منا کتاب لو دلون کم یہاں سبب زلالت دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا خود گمراہ ہونے کی وجہ ہے ود دتوا ای فتم منا چاہتا ہے ایک گروہ کتاب والوں میں سے لو یو کہ یہ گمراہ کر دے تمہیں ومایو الا فسم وما یشعرون اور یہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے یہ اعراض نہ طاعت رسول اللہ کے نبی کی تابے داری سے منہ پھیرنا ایک سبب ہے گمراہی کا سورہ نسا آیت نمبر 113 دیکھیں دیکھے گمراہی کے اسباب آپ اس پہ کتابیں لکھ سکتے ہیں اس ایک ایکد پہ تھوڑی تھوڑی تفصیل کریں تو مصنف بن جائیں گے ہمارا نام نہ لکھئے گا کتاب پہ اپنا نام لکھ لینا کہ اسباب فی فلقرآن یا اسباب الغضب فی القرآن اور یہ آیات مقدسہ تحریر کر کے ساتھ میں مفسرین کرام کی طرز پہ تھوڑی تھوڑی ایک ایکت کی تفصیل کر دیجیے ایک زحیم اور بہترین مدلل کتاب لکھ سکتے ہو آپ اور مصنف بن سکتے ہو اسبابِ زلالت میں سے ایک سبب اعراز ان اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی تاب داری سے اعراض کرنا ولی سر کی آیت نمبر ایک سو تیرہ ولی فض اللہ علیہ کا وحمت ہو لحمت دلو کا اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اللہ کی رحمت آپ پر تو خواہ مخا ارادہ کیا تھا قس کیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے عین دلو کا کہ ہٹ گمراہ کر دیں آپ کو ومای دلونا اللہ انفسن وما ید الرون کمنشئی گمراہ کر دیں نبی کی تاب سے ہٹا دیں اسباب زلالت میں سے ایک سبب اسد عن انصبیل اللہ بھی ہے اللہ کی راہ سے بند ہونا یا بند کرنا لوگوں کو منع کرنا گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو سور نسا آیت نمبر ایک سو ستاسٹھ اندینہ کفرو و سدو ان سبی اللہ ایک سو ستا سٹھ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور بند ہو گئے یا بند کرتے ہیں لوگوں کو صد متعدی اور لازمی دونوں طریقوں سے مستعمل ہوتا ہے قد ذلو ضلالم بعیدہ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہو گئے گمراہی دور میں قدلو ضلالم بعیدہ تو سد عنصبی اللہ سبب ہے زلالت کا غلو فدین بھی گمراہی کا ایک سبب ہے غلو ف الدین سورہ معائدہ آیت نمبر ستر دین میں زیادتی اور گلو کرنا آیت نمبر ستر چھٹے پارے کا آخری صفحہ خلی اہل کتاب الا دینی کم غیر الحق کہہ دیجیے کتاب والو غلو نہ کرو زیاتی نہ کرو تم اپنی دین میں نا مناسب ولا تبی واہ قوم اور تاب نہ کرو خواہشات کی اس قوم کی قد قدز من قبل جو گمراہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے جو پہلے غلو کرنے والے تھے تم ان کی تابے نہ کرو تو یہ غلو فدین سبب ہے من اسباب ضلال قد ذلو من قبل وزلو کثیروں و عن سوائی صبیل سورہ انعام آیت نمبر چھپن میں دوسرا سبب دیکھیں ایک اور سبب اسباب ضلالت میں سے ایک سبب اتباع الحوا ہے اتباع الحوا خواہش کی تابداری کرنا خواہشات کے پیچھے جانا سورہ انعام آیت نمبر چھپن ففٹی سکس اللہ طبی ہوا کم کہ دیجیے میں تابیداری نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی قد ظل تو اگر میں تمہاری خواہشات کی تابیداری کروں تو قد ذل تو ازن یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت ومان المحتین اور نہیں ہوں گا میں ہدایت حاصل کرنے والوں میں سے اسباب زلالت میں سے ایک سبب اعتراض اعلی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی پہ اعتراض کرنا بیجا اعتراض سر فرقان آیت نمبر بیالیس انیسواں پارہ آیت نمبر بیالیس موترزین کے اعتراض ذکر ہو گئے تو اللہ نے فرمایہ وسو فیالم یارون من ازلصبیلا جلدی ہے کہ جان لیں گے یہ لوگ جب دیکھ لیں اللہ کے عذاب کو من ازلصبیلا کہ کون تھا گمراہ سیدھی راہ سے گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ایسیان الرسول بھی ہے ایسیان الرسول اللہ کے نبی کی نافرمانی اللہ کے نبی کی نافرمانی سور احزاب آیت نمبر چھیاسٹھ جو ابھی آپ نے پڑھی آیت نمبر چھیاسٹھ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تابداری کر لیتے ہم نے اپنی سادات اور کوبارا کی تابداری کی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابداری نہیں کی سادات اور کوبارا کی تابداری کی تو فاض الصبیلا ہمیں سیدھی راہ سے انہوں نے گھٹا دیا کفار سے دوستی سبب ہے گمراہی کی گمراہی کا ایک سبب کفار سے دوستی بھی ہے سور ممتحنہ کی پہلی آیت دیکھے اٹھائیسواں پارہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر ایک یا یوحلین اولیاء او ایمان والو نہ پکڑو تم میرے دو دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ پکڑو آیت چل رہی ہے تو آخر میں فرمایا آیت کے وہی فل کم فقط اللہ سوا سَبِيلًا جس کسی نے کیا یہ کام تم میں سے تو یقینا یہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے سیدھی راہ سے گمراہ ہونا کافروں سے دوستی کی وجہ سے ہاں علم پہ عمل نہ کرنا اپنے علم پہ عمل نہ کرنا بھی سبب ہے گمراہی کا سورہ نے آیت نمبر سورہ نسا آیت نمبر چوالیس دیکھیں فورٹی فور آیت نمبر چوالیس الم تر نصیبم منل کی تھا بھی یش ترونا یش ترون دلالتا دل سبیلا آیتوں نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب میں سے یش ترون یہ پسند کرتے ہیں گمراہی کو ویوری اور چاہتے ہیں انتدل سبیلا کہ تو گمراہ ہو جائے سیدھی سے نے اپنے علم پہ عمل نہ کرے کتاب پہ عمل نہ کرے تو علم پہ عمل نہ کرنا گمراہی کا ایک سبب ہے نبی پہ تان کرنا بھی گمراہی کا ایک سبب ہے سورے بنی اسرائیل آیت نمبر اڑتالیس دیکھے نبی پہ تان کرنا گمراہی کا سبب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اڑتالیس انظر کئی ضربو ابول عقل امسالہ دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بری بری مثال فض تو گمراہ ہو گئے یہ لوگ فلا یونہ سبیلا آپ پہ تان کرتے ہیں تو گمراہ ہو گئے فلا یونہ سبیلا اب طاقت نہیں رکھتے سیدھی راہ کی لا یونہ سبیلا تو اسباب زلالت میں سے ایک سبب ذکر سے دل کا سخت ہو جانا اللہ کا ذکر نہ کرنا سور زمر دیکھیں آیت نمبر بائیس گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب سور زمر آیت نمبر بائیس آفامن شرح اللہ صدر اسلامی فہو من ربی آیا وہ کہ کھول اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے تو یہ نور پر ہو اپنے رب کی طرف سے فویل القاصیتی قلوب من ذکر اللہ ہلاکت ہے ان سخت دلوں والوں کے لیے من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے الا فی ظلال مبین یہ لوگ ظاہری گمراہی میں ہیں اسباب گمراہی اسباب ضلالت میں سے ایک شرک بنانا شرک بنانا سورہ نساء آیت نمبر ایک سو سولہ ان اللہ فروشر کبھی بے شک اللہ نہیں معاف کرتا کہ ہی دار ٹھہرایا جائے اللہ کے ساتھ وہ یک فرماد نظالی کلی معیشا اور معاف کرتا ہے وہ جو شرک کے علاوہ ہو حقوق اللہ میں سے جس کے لیے چاہے وہ میوشرک بلّہ ہی اور جس کسی نے ہی دار ٹھہرایا اللہ کے ساتھ تو فقر اللہ ضلال یقیناً یہ گمراہ ہو گیا گمراہی دور میں جمہوریت بھی ایک سبب ہے جمہوریت بھی ایک سبب ہے اسباب ذلالت میں سے سورہ ابراہیم آیت نمبر تین میں آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا گمراہی کا ایک سبب ہے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا یہ گمراہی کا ایک سبب ہے سور ابراہیم تیسری آیت الدین اللہ حیات دنیا جا کفی غلالم بعید وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بند ہوتے ہیں لوگوں کو بند کرتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اللہ کی راہ میں کگلیج الائے فی ضلع بعید یہ لوگ ظاہری گمراہی میں ہے دور کی گمراہی میں ہیں ضلالم بعید نامیدی بھی گمراہی ہے سورہ خجر دیکھے آیت نمبر چھپن چودواں پارہ سورہ خجر آیت نمبر چھپن ان لائی اصو مر وم نت مر رَبِّهِ إِلَّا اللہ قَالَ ومیکن تو فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے نا امید نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے اللہ مگر گمراہ گمراہ نا امید ہوتے ہیں قیامت میں شک بھی گمراہی کا ایک سبب ہے سورہ شورا آیت نمبر اٹھارہ دیکھیں سورہ شورا پچیسواں پارہ آیت نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھارہ اندی اللہ ان لدی نیمارو نف سات لفی ذلالم بعید الا خبردار بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت میں لفی ذلالم بعید یہ دور کی گمراہی میں ہیں کفر بھی سبب ہے من اسباب سورے سورہ نساء 136 چھتیس نمبر آیت سورہ نساء آیت نمبر ایک سو چھتیس آمنوا آمین بل و رسولی ول کتاب لدین رسولی ول کتاب من قبل ومن بلّہ ہی جس کسی نے کفر کیا اللہ پر و ملائی کتی و کتبی و اللہ کے فرشتوں سے اللہ کی کتابوں سے اللہ کے پیغمبروں سے ولی عمل آخر اور قیامت کے دن سے فقط ذلہ ظل عالم بعیدہ تو یقینا یہ گمراہ ہو گیا گمراہی دور میں ذللہ ضلع عالم بعیدہ کون یکفر بلّہ و ملائکتی و کتبی و رسولی ولیمل آخر تو حکم مشتقی پر ہو تو اس کا مبدہ اس حکم کی علت ہوا کرتا ہے بڑا گمراہ قرآن میں اس کو کہا گیا جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو غائبانہ پکارے سورہ احقاف پانچ نمبر آیت ومن عدل اللہ کون ہے بڑا گمراہ اس سے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارے من عدل آیت نمبر پانچ سورہ احقاف تو یہ اسباب زلالت تھے گمراہی کے اسباب شراۃ اللہ ددینان علیہم راہ ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام کیا ہے غاہر علم علیہم نہیں ہے یہ وہ لوگ کہ غضب کیا گیا ہے ان پر ولدعلین اور نہ ہیں یہ وہ نہ, نہ یہ نہ راہ گمراہوں کی تین قسم کے لوگوں کا بیان ہوا ایک عالم با عمل انعام علیہم علم و عمل دونوں ہیں تو یہ منعمن علم ہیں ایک عالم بلا عمل علم ہے عمل نہیں ہے تو یہ مغدوب علیہم ہے ایک عامل بلا علم عمل تو کرتا ہے لیکن علم نہیں ہے تو یہ دوین ہیں کس کے پیچھے جائیں اور کس کی مانے اور اس صورت میں دیکھیں دو بیماریاں ذکر ہوئیں ایک غزب الہی دوسرا زلالت اور گمراہی ان دونوں بیماریوں کا علاج بھی ہے غضب کی دوائی نعبد و ابدویا نستعین اور زلالت کا علاج اہد نثرات المستقیم صورت میں تقریبا ہر آیت سے مقاصد کا بیان ہوا توحید رسالت صدق قرآن اور قیامت کا ہر آیت سے الحمدللہ توحید ہے توحید پہچان پہنچانے والا نبی ہے اور نبی نے پہنچایا قرآن کے ذریعے اس کا بدلہ ملے گا قیامت رب العالمین ہر آیت میں تقریباً مقاصد کا بیان ہے صورت میں فرق باطلہ کا رد ہے جمیان سب ہر گمراہ فرق کا رد مشرقین کا رد الحمد رد قدریا پیردن اسرات مرجیہ پی مرجیا رد عیا کنا ابودیا کنستئین جو صرف عقیدہ ہی نجات کے لیے کا کامل مانتے مشبہ کا رد رب العالمین میں مخلوق کو خالق کی صفات دینے والے تو رب العالمین مضاف تو مضافن لہے سے غیر ہوتا ہے اضافت ہوئی رب کی عالمین کی طرف تو عالمین جدا ہے رب جدا ہے اسی طرح وہ لوگ جو حلول کا عقیدہ رکھتے وحدت الوجود کا ان پہ رد ہوئی رب العالمین مزاف مضافن لہے سے غیر ہوتا ہے تو تم وحدت الوجود کے قائل کیسے ہو جبریہ پر رد کے انسان مجبور محض ہے تو اس کا جوابی یا کنا ابودیا کنستعین جب مجبور محض ہے تو عبادت کیوں کرتا ہے اللہ نے پہلے اپنی صفات بیان کی کہ اصل میں التیں ہیں عبادت کی ایک اللہ کی عبادت کرو غیر کی نہ کرو کیونکہ وہ الہ ہے رب ہے رحمان ہے رحیم ہے مالک ہے بعض عبادت کرتے اس لیے کہ اللہ الہ ہے باز عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب ہے باز عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے احسانات ہے رحمان اور رحیم ہے بعض عبادت ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں تو مالک یوم الدین اللہ کی ان پانچ صفات پہ انسان کے پانچامال اور درجے مرتب ہوئے الحمد اس لیے ایاک کا نابودو رب العالمین ہے اس لیے ایاک نستعین اللہ رحمان ہے تو مانگتے ہیں ہم رحمان سے دن اسرات المستقیم اللہ رحیم ہے خاص رحم عامن علیہم خاص لوگوں پہ کیا اسراط الدین نام علیہم مالک یوم الدین قیامت کے دن کا جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے سزا کنہیں ملے گی وہ مقدوب اور دالین مغدوب علیہم اور دعالین کو سزا دے گا سورت خالق کی مدح سے شروع ہوئی اور مخلوق کی مذمت پہ ختم ہوئی خالق کی صفت کیا کرو مخلوق کیا ہے مخدوب علیہم اور ضالین مخلوق کی مذمت پہ صورت ختم ہوئی اور شروع خالق کی صفت سے ہوئی صورت میں اور بھی بہت سے علوم کے خزانے ہیں لیکن کچھ وقت کی کمی کی وجہ سے اور کچھ ناقابلیت کی وجہ سے ہم تو کوئی اتنا اللہ کی کتاب کے علوم کے خزانے نہیں ہیں ہمارے پاس ہم نااہل ہیں کسی پہ اکتفا کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے ہاں اللہ کے ساتھ شیطان دتکارے ہوئے کے شر سے بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ کے نام کی امداد سے اللہ کی امداد سے جو الرحمن الرحیم عام مہربانی والا ہے اور خاص مہربان ہے میں شروع کرتا ہوں الحمد ہی تمام صفات الوحیت خاص اللہ کے لیے ہیں یا اللہ کی مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا اور عام مہربان ہے بہت مہربان ہے الرحیم خاص مہربان ہے بار بار رحم کرنے والا ہے مالی کی الدین اللہ مالک ہے مالک ہے واقدار ہے اختیار مند ہے سزا اور جزا کے دن کا اییا کا و ایاک نستعین اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کریں گے وہیا کنستعین اور اللہ ہم خاص تجھ ہی سے غائبانہ مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے کسی اور سے نہ مانگتے ہیں اور نہ مانگیں گے دنس رات المستقیم اے اللہ ہمیں مضبوط کر قائم اور دائم کر روا دوا کر سیدھی راہ پہ جو تیری توحید کا عقیدہ ہے تیرے نبی کا طریقہ ہے اور تیرے قرآن کا قانون ہے اللہ ہمیں قرآن پہ مضبوط کر سنت نبی علیہ السلام کی سنت پہ مضبوط کر توحید کے عقیدے پر مضبوط کر سرا تلدینہ نام تالیہم راہ ان لوگوں کی جن پہ انعام کیا ہے تو نے سراۃ الدینہ نام تالیہم راہ ان لوگوں کی کہ انعام کیا ہے تو نے ان پر غیر المغوب یا لئیم نہ راہ ان لوگوں کی کہ غضب کیا گیا ہے ان پر یا نہیں ہے یہ وہ لوگ کہ غضب کیا گیا ہے ان پر والدین اور نہ یہ گمراہ ہیں نہ راہ گمراہوں کی گمراہ حیران و پریشان کہ کس کے پیچھے جائیں کس کی مانیں دنیا کے امور میں ہر بات پہ سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں بہانے بناتے ہیں آمین اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما اللہ مربنا تین فر دنیا حسنا و فلاخرتی حسن عذاب النار اللہ مقوی نہ فرضاق و حضل الخری بناسیطینہ و جال رجائنا اللهم انفعنا وارفعنا اللہ بالقرآن العظیم اللہ جالنام حلحل و حرمحرام ہُو عمل بحکمی ہی ومین الب متشابی حق تلاوته ہی الوجه وجہ دیدی عنا کانہ اے اللہ طاقت دے دے اے اللہ تیرے قرآن کی خدمت کی سعادت دے دے علم و دے دے اللہ علم و عمل قبولیت کے ساتھ دے دے قبولیت اپنی رضا کے ساتھ دے دے اللہ تیری رضا تیری جنت کے ساتھ دے دے اللہ جنت کی نعمت اپنے دیدار کے ساتھ دے دے تیرا دیدار حبیب کی شفات کے ساتھ دے دے اے اللہ ہر آزمائش اور ہر مصیبت سے امت مسلمہ کو نجات دے دے یا اللہ وبائے عام ختم کر دے مسجد اور مدرسوں اور دروس قرآن کی رونقوں کو بحال کر دے تڑپ رہے ہیں اللہ اور شاق قرآن تڑپ رہے ہیں دروسِ قرآن میں شامل ہونے کے لیے اللہ ان کی اس تڑپ پر رحم فرما دے اللہ رو رو کے برا حال ہو گیا اللہ ان طلبہ علماء کے ان آنسوں کی لاج رکھتے جو قرآن کے لیے تڑپ رہے ہیں یا اللہ حالات کو درست فرما دے سے قرآن کو بھر رونقیں دے دے اللہ کا آفو ال کریم توحب عنا فاعفو ان اللہم ارفع عنا البلاء والوباء اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین مسح البعث رب الناس بیدی کشفاء لا کاشف له الا انت وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقه محمد وآلہ واسحابی اجمعین برحمت کے ورحمت اللہ